تم انہین پکارو تو وہ تمہاری پکارنا سے اور بلفرسن بھی لیں تو تمہاری حاجت روانہ کر سکیں اور قامت کے دن وہ تمہارے شرک سے منکر ہوں گے اور تجھے کوئی نہ بتائے گا اس بتانی والے کی طرح